الباب الثلاثون باب الشفاعة شفاعت کا بیان من يشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها اللہ تعالی نے فرمایا جس نے کوئی اچھی سفارش کی اس کے لئے بھی اس میں سے حصہ ہوگا وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب متفق عليه وفي رواية ما شاء حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت مند آتا تو آپ اپنے شرکاء مجلس کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے اس کے لیے سفارش کرو تمہیں بھی اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالی اپنے نبی کی زبان پر جو پسند فرماتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے بخاری و مسلم اور ایک روایت میں ہے جو چاہتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما في قصه بريره وزوجها قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتك قالت یا رسول الله تأمرني قال قالم اشفا قالت روح الباری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بریر رضی اللہ عنہا اور اس کے خاوند کے قصے میں منقول ہے کہ اس سے یعنی بریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس سے یعنی مغیف سے رجوع کر لے تو اچھا ہے اس نے کہا کیا آپ رجوع کرنے کا مجھے حکم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں تو صرف سفارش کرتا ہوں اس نے کہا مجھے مغیف کی کوئی ضرورت نہیں ہے بخاری